www.atabliq.com the revival of iman <laughs> عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وشعبه وبرك وسلم تسريما كثيرا مكثيرا أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس من زائطة الموت وإنما توفون أرجوركم يوم القيامة ومن جه بها عن النار وادخل الجنة فطلتها وما العيات الدنيا إلا متاع الغرور وقال الله تعالى <تصفيق> إن الذين قالوا ربنا الله ثم تھالاؤ کسی دیا ما کسی ماتھی بل کسی ماتھی میرے محترم دوست اور مزود اللہ کے جل بلال و منوال ہر انسان کی دو زندگیاں بنائی ایک زندگی وہ کہ ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا ختم ہوتی ہے اور اس زندگی کو ساری دنیا جانتی ہے اور اس کا کسی کو انکار نہیں اس لیے کہ یہ زندگی انسان کو دکھائی دے رہی ہے لیکن ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوتی یہ زندگی بڑی لمبی چوڑی زندگی ہے لیکن چونکہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہے اس بنا پر انسان کی توجہ اس کی طرف نہیں ہوتی اور یہی جی ساری دنیا کے انسانوں کے بگاڑ کی وجہ ہے اور جب انسان بگاڑ آتا ہے تو پورے نظام عالم کے اندر بگاڑ آتا ہے اس لیے کہ انسان اگر بنا تو پورے عالم کا نظام بن جاتا ہے اور انسان بگڑتا ہے تو پورے عالم کا نظام اس انسان کے خلاف ہو جاتا ہے چیزوں کا بننا اصل نہیں اصل انسان کا بننا ہے چیزوں کے بننے کی تو دنیا بھر کے اندر محنتیں ہیں کسی قسم کی کوئی کسر ہی باقی نہیں چڑی جا رہی سڑکیں اچھی بن جائیں مکانات اچھے بن جائے کھانا اچھا بن جائے سواریاں رفتار بن جائیں یہ محنت تو ہو رہی لیکن انسان اچھا بن جائے یہ محنت تو نہیں ہو رہی اصل اچھائی اور برائی انسان کی چیزوں کی چاپ اگر بھلے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو ہلکا پھر پھلائے گا اور यही चाकू अगर مرے आदमी के हाथ में है तोरा رات मेरे में किसी को کو دکھا کے پیسے لوٹ کر چلا جائے گا کار اگر کسی بھلے آدمی کے ہاتھ میں ہے تو کسی کو سڑک پر بیمار دیکھے گا اسے اپنی में میں بچا کے ہسپتال میں پہنچا کر اس کا علاج کرا کے اسے گھر تک پہنچا دے گا اور یہی کار اگر کسی مرے آدمی کے ہاتھ میں ہوگی تو وہ رات کے اندھیر سے فائدہ اٹھا کر ریوالو دکھا کر پیسے کر کار میں بیٹھ کر بھر گا تو اصل اچھائی اور برائی اچھا اچھائی برائی انسان کی انسان اگر اچھا ہے تو کچی سڑکیں سڑکی, سڑکوں پر بھی یہ انسان اطمینان سے رہے گا اور اگر انسان خود بگڑا ہوا ہے تو یہ شاندار چیزوں کے اندر رہتے ہوئے انسان پریشان ہوگا کس بنا پر اصل اچھائی اور برائی انسان کی ہے انسان اگر اچھا بن جائے تو شاید آدم کا نظام ٹھیک بن جائے گا اور مردی یہ بات والی زندگی بھی ٹھیک بن جائے گی اور انسان اگر خراب ہو گیا تو سارے نظام عدم کسی مثال کے خلاف گا لیکن دنیا کی پہلی بھی چیزیں ہاتھ میں ہوتے ہوئے انسان کے دل میں چین نہیں جیسے کہ آج دیکھا جا رہا ہے آصف لسٹو صاحب میری اتنی چیزیں نہیں تھیں لیکن انسان اتنا پریشان بھی نہیں تھا بڑا چیزیں راحت کی بہت بڑھ گئی لیکن انسان زیادہ پریشان ہے بدن کی راحت کا سامان تو بڑھ گیا لیکن دل کا سکون اور چین ختم ہو گیا امریکہ کی ایک مرد امریکہ نے مرد مل چلا چل کہ ہمارے ہاں آئے پورا چلا کر کے وہ جانے لگے تو وہ مرد ملتا مجھ سے کہنے میں کوئی آخری بات تو میں نے کہا بھئی آخری بات یہ ہے کہ تم مغربی ملک والوں کا پوری دنیا کے اوپر یہ احسان ہے کہ انسان کی بدن کی راحت کا سامان پوری دنیا میں تم نے سپلائی کر لیا لیکن اپنی ایک چیز کھوپ ہے ایسنے کا بوتیا لگنے کا دل کا سکون چینج سوچ میں بڑا ایسے کا بات تو منشیا تمہاری چاہیے اور ہم نے کہ یہ جو ہمارا دعوت کا کام ہے اللہ ہمیں ندیوں والی طرز پر کرنے کی توفیق میں دعویٰ نہیں ہے اللہ ہمیں صحابہ کے طرز پر کرنے کی توفیق میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے کوشش ہے, ہے ہماری کوشش ہے اللہ کوئی کوئی نسبت ضروری کے لیے اللہ مرحمت فرمائے وہ بھی اپنے کرن سے ہماری تعداد اور صلاحیتوں کی بنا پر ہم نہیں کیونکہ دین کا کام جو ہوتا ہے وہ اللہ کے کرن سے ہی ہوتا ہے آدمی جب ہار کے اگر مارتا ہے تو کم استعداد والوں سے بھی دین کا کام اللہ لے لیتے ہیں اور اللہ اپنی دین کی طاقت کو ظاہر فرماتے ہیں اسی بنا پر حضیر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکم مکرمہ میں ہوئی اس زمانے میں جو بڑے بڑے تھے وہ بلا روم اور فارش وہاں نہیں ہوا اگر وہاں پیدائش ہوتی اور بات کو لے کر کھڑے ہوتے پوری دنیا میں چلتی تو ساری دنیا کا آدمی اب کیا مطلب یہی کہتے ہیں کہ رونیوں کی طاقت اور فارسیوں کا پیسہ کسرائے فارش کا مال اور کیسرے روم کی طاقت تو یہ دو چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں جن کا سمجھوتا ہوتا ہے اور جن کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے ایک زر ایک دو۔ ایک طرف زر ایک طرف زور کارون کے پاس ڈر تھا زور کے, کے, کے پاس زور تھا ایسے کیسر کے پاس زور تھا کسرا کے پاس زر تھا پیسہ زیادہ تھا کسرا کے پاس اور آئیں گا زمانے میں جو ججار آئے گا اس کے پاس ہوگا زر اور یادو ماضی جائیں گے ان کے پاس ہوگا زور بھائی یہ پوری دنیا کے اندر ایک ترتیب چل رہی ہے ہر زمانے کی. میں بتاؤں گا اگلی بتاؤں گا موجودہ زمانے کی کی کوشش نہیں کروں گا اگر نکل زبان سے تو غلطی سے سمجھو سمجھا موجودہ زمانے کی بتانے کی کوشش بھی کر رہے موجودہ زمانے کی سب جانتے مجھ سے زیادہ بس پچھلی بتاؤں گا اگلی بتاؤں گا پر بیچ کی تھی سوچ پچھلی لائن کلیئر کیا اگلی لائن کلیئر کیا, کیا، بیچ کی لائن کو کلیئر آپ کر دو پچھلی لائن ڈینجر کیا اگلی لائن ڈینجر کیا،, کیا اب بیچ کی لائن دیکھ لو کہ ڈینجر پر چل رہے یا کلیئر پر چل رہی کلیئر لائن کو اللہ سراد مستقیل کہتا ہے اور ڈینجر لائن کو اللہ والدین والا راستہ کہتا ہے جو آدمی سیدھے راستے پر چلتا ہے تو وہ انعامات تک پہنچتا ہے علامت علیہ تک پہنچتا ہے اور جو آدمی کیڑھے راستے پر چلتا ہے وہ مغدب علیہ تک پہنچ جاتا ہے تو یہ آدمی خود دیکھ دیکھنے اور انبیاء کرام الحمۃ الصلاۃسلام نے بتایا کہ جو لائن صاف ہوتی ہے اس کے بعد اس کے لیے تو وہ ہوتے ہیں بشیر اور جو لائن خطرناک ہوتی ہے اس کے بارے میں ہوتے ہیں ندی تو ندیوں کے یہ دو کام ہوتے ہیں یا جو کلیئر یا ڈینجر یہ دو باتیں بتا دیتے ہیں کہ یہ کلیئر ہے اور یہ ڈینجر ہے یا کھانا کلیئر لائن پر کون سا ڈینجر لائن پر کون سا سیراری مستقبل اور کون سا ٹیڑھا راستہ سیدھے راستے پر چلنے والا ہمیشہ کامیاب پیڑھے راستے پر چلنے والا ہمیشہ نہ کام تو یہ دو چیزیں ہر زمانے میں ضرورت ہو تو کیسر ہے روم کے پاس تو تھا زور اور کسرائے فارس کے پاس تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں جگہ نہیں پیدا کیا اللہ نے بلکہ ان کو پیدا کیا دیر پاک کو بکرا میں اور آخری وقت آپ کا گزرا مدینہ ملبرہ میں اور یہ علاقہ اس زمانے کے ترقی یافتہ علاقوں کے مقابلے میں ایسا تھا کہ یہاں والوں کے پاس لمبی چوڑی تجارت نہیں تھی لمبی چوڑی کھیتیاں نہیں تھی لمبی چوڑی زمانے کے اعتبار سے ترقیات نہیں تھی اور بالکل پہاڑوں کے سوا ریتلے میدانوں کے سوا اونٹوں کے سوا کھجورے کے سوا چند چیزوں کے سوا ان کے پاس کوئی فیس نہیں تھی اور بالکل سیدھا سادہ علاقہ بالکل سیدھا سادہ علاقہ اور اخلاق سے پچھڑا ہوا علاقہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا حضور پاک صلی اللہ نے تو اللہ نے وہاں پیدا کرایا وہاں سے کام کرایا کام کی خوب مخالفت ہوئی اس کے باوجود آپ کام کرتے رہے پھر مجرم مدمرہ جانا پڑا وہاں پر جا کر بھی خوب کام کی مخالفت ہوتی ہے خود مکے والے آ کر لڑتے رہے بدر میں آ کے لڑے اون میں آ کے لڑے خندق میں آ کے لڑے خندق میں آ کے اس کی کمر کیوٹی پھر بڑا نکالنے کے لیے ہجیریا میں ایسی شرطیں لگا دی ایسی شرطیں لگا دی کہ یہ ساری دنیا میں مشہور ہو جائے کہ مدینے کے مسلمان ان کی ناک اونچی ہو کے جو غریبان تھے ان کی ناک اونچی ہو گئی لیکن پھر اللہ کے و والوں نے دو سال کے اندر ہی مکہ مکرمہ کو فتح کرا دیا اور دوسرے پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام پورا کر کے دنیا سے پشیش کیے گئے اور قیامت تک کے والوں کو بتایا گیا کہ اصلاح کا راستہ قیامت تک یہی جی رہے گا گھبراہی امت چاہے چاہے جتنے بھی حالات نامناسب ہو جائیں لیکن جو طریقہ میں لے کر آیا ہوں وہ طریقہ یہاں تک کہ انسانوں کے لیے کافی اور واقعی ہے کسی نئی طریقے کی ضرورت نہیں اور کوئی یہ نہ سوچے کہ غیر تربیت یافتہ غیر تعلیم یافتہ غیر صلاحیت والے لوگ اگر دین کا کام کریں گے ان کے ہاتھوں دین کا کام کیسے ہوگا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے لوگوں کے ذریعے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ایسے علاقے سے جہاں کے لوگ سانپ بچھو مار مار کے کھایا کرتے تھے اور جہاں کے لوگ خون پڑا ہوا چوسا کرتے تھے بھوک کی وجہ سے اور جہاں کے لوگ محفوظ شریف کے ننگے تباہ کیا کرتے تھے اور اپنی لڑکیوں کو زندہ درغور کیا کرتے تھے ایسے علاقے میں حضور نے صاحب کا کام کیا اور پوری دنیا میں چلا اور کسرا نے اس کا لوہا مانا کیسر نے اس کا لوہا مانا گھٹنے ٹیک دیے اور کچرا کے بازی رشتے دار اسلام کے اندر داخل ہوئے اور ایسے ہی قیص کے لوگ بھی اسلام کے اندر داخل ہوئے اور خود قیصر بھی مشورہ کرنے لگا اپنے بڑے بڑے پادریوں کے ساتھ اپنے بڑے بڑے آدمیوں کے ساتھ کہ دیکھ لو یہ خط آیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت علیہ کی صدی السلام نے جس نے بھی جانے کی خبر دی تھی کہیں کہ یہ منہ تو نہیں یہ مشورہ کیا بہت ترین ہو رہا تھا اس کے جملے بڑے ادیب و غریب ملتے ہیں ادب کے جملے ملتے ہیں اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آ کر آپ کے پیر دھوتا یہ اسے جملے ملتے ہیں وہ اقتدار کی جو حبس ہوتی ہے نا زور کی بس اس زور کی حبس اور اقتدار کی حبص نے, اس نے اسے اسلام سے محروم رکھا لیکن گٹتے رستے کہ کس طرح نے گٹنے نہیں کہ اللہ نے اس کے بھی ٹکوا دیے اللہ نے کس طرح کے گھٹے بھی ٹکوا دیے دین کی طاقت ظاہر ہوئی دنیا کی دنی ساری طاقتوں میں بڑی طاقت وہ ہے کیوں اللہ دین میں رکھے اس لیے دنیا کی دنی جتنی چیزیں ہیں ان میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ مخلوق والی طاقت ہے اور خدا کے تین نگر جو طاقت ہے تو وہ اللہ والی طاقت ہے اس لیے کہ وہ اللہ نکل مطلب کے دیا گیا ہے اور دین اللہ کو محمود ہے دین میں محبوبیت ہے دین میں جازویت ہے دین میں کشش ہے دین میں طاقت ہے دین میں قیمت ہے کیا یہ ہم میں ہے بس ہیں کہ دین حقیقتاً ہو صرف ڈھانچہ نہ جاندار دین ہو تو بھی جتنے غلط طریقے ہوں گے وہ خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے اگر صحیح طریقہ بجرگ میں آ گیا صحیح طریقے کے بجرگ میں آنے کے بعد غلط طریقے خود ختم ہوتے ہیں ختم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اندھیرے کے ختم ہونے کے لیے صرف اجالا کا آنا کافی ہے اور جتنا زیادہ اندھیرا ہوگا تھوڑا سا اجالا بھی اگر وہاں پر ہو جائے تو لوگ اسی طرح متوجہ ہو جائیں گے بالکل اندھیرا اور ایک تینٹما کر جی آگ اگر کہیں جلا دوں تو دل سے بھی آدمی دکھائے گا کہ یہاں روشنی ہے تو سب اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے پھر کہیں گے میں تھوڑا سا روشنی ہمیں بھی دے دوں میں چلانی دوں گی اپنی مومبتی اور وہ مومبتی لے کر جہاں جہاں جائے گا تو لوگ ہے چوریس کے بعد چوریس کے بعد تو سب اس کی طرح متوجہ ہو جائیں گے تو اسی طریقے سے غلط طریقے دنیا میں اس وقت تک چلتی ہیں جب تک صحیح طریقہ عمل اور نہ صرف کتابوں میں ہو یا تقریبوں میں ہو لیکن اس کا وجود امل نہ ہو تو پھر لوگ غلط طریقے سے بچلتے رہیں گے ورنہ جہاں تک کتابیں پڑھ کر یہاں کے بچنے والے لوگوں کا جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بہترین طریقہ وہ ہے کہ ان کے پاس صلی اللہ علیہ لے کر تشریف لائے کہ انہوں نے پیسوں کو پیسہ بنائے یعنی پیسوں کو پیسہ بنائے جس کا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد لگاؤ کہ یہ قواعد جو وہاں پر آباد تھے ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور بات کیا ہوتی تھی میرے گاٹ پر تیرے اونچ میں آ کر پانی کیوں دیا اس پر سو پیلوں کی لڑائی ہوئی اور دونوں پریلے ختم ہو گئے ایک آدمی کا ایک آدمی اس قبیلے کا باقی رہا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا میرے گلے پر تیری دروازے پر میری درواز چلا لے تاکہ دنیا میں نام ہو جائے اپنا بھی جان دی اور اگر ہم ایک بچ گیا تو کوئی بدلاؤ ہوگا کیونکہ اکثر صاحب جان بچہ لائے اس یہاں پر ہم بھی ایک دوسرے کو قتل کر دیں تاکہ اپنا نام ہو جائے کہ جان دی گی پر پانی کے بعد ایسے لوگ تھے اور اس کے علاوہ بہت تفصیلات ہیں وہ کتابوں میں زمانے جائیے کہ سب دیکھتے ہیں لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تربیت کے بعد یہ لوگ کیسے بنے آپ کی تربیت کے بعد یہ لوگ کیسے بنے کیونکہ یہ ہمارے مغربی ملک والے لوگ اندھے نہیں یہ ساری ضلع میں کیسے بنے ایک دو قصے سنا دوں گرمزان ایک آدمی تھا بہت خطرناک قسم کا بہت مادہ خلافی تھی بڑے بڑے صحابہ کو اس نے شہید کیا پتہ جاتا نہیں تھا ایک مرتبہ نستار ہو گیا اس نے the کہہ دیا جیسا حضرت عمر میرے بارے میں فیصلہ کرے پکڑ کے مدینہ آیا گیا مدینہ ملو جب وہ آیا تو حضرت بڑا بہادر آدمی تھا بہت بہادر تھا حضرت عمر کے ساتھ باتیں اس نے پانی مانگا ہاتھ ٹکرا رہا تھا حضرت کا ڈر مت پانی پی پہلے کے پی نہیں کرے گھر پانی پی لیا اس کے بعد جنگ لوٹیا کسی ختم کرو اس میں ایسے شریر کو وادہ کھلا بھی کر کے حضرت انسٹ لانے والے عمر میں چھ چھوٹے عمر میں چھ چھوٹے انہوں نے عمر سے حضرت اب آپ نہیں مار فرمایا اس لیے کہ آپ نے زبان سے اس لیے کہہ دیا کہ مت ڈر اور یہ مت ڈر جو ہے یہ امن کا جملہ ہے اور مسلمان کسی کو امن دینے پھر پتہ نہیں کیا کرتا حضرت نے یا پوری رشوت کو لی میں پکڑ کے لایا رشوت نہیں گئی شہری ہندو نہیں ان کا لاؤ بابا لائے حضرت بڑی عمر کے تھے انہوں نے آپ کے یہ کہنا یہ عمل میں جملہ ہے حضرت بڑے موقف کر دیا آپ انداز لگائیے جو قوم پانی کے گاٹ پر لڑکی تھی وہ قوم اتنے بڑے کاتیل کو صرف رک میں انہی کی رعایت اور عظمت کے اندر اتنے بڑے کاتل کو چھوڑ رہی حضرت چھوڑ رہے کس کا اثر جان پر پڑا قوم اسلام پور میں ہو گیا نہیں جب یہ پشے لوگ کتابوں میں دیکھتے ہیں اس ملک کے رہنے والے ساری مغربی ملک ملکوں کے رہنے والے خیر کر جاتے ہیں کہ کیسوں کو کیسا بنایا اس مذہب اسلام نے کیسوں کو کیسا بنایا پانچ سال تک کے طریقے نے کیسوں کو کیسا بنایا یہ فرض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرا تم ہوئی ایک یہودی جہاز میں آئی قبضہ کر دیا حضرت علی میں اس کے اندر ہے یا انہیں انکار کر دیا حضرت علی خلافت کا دور ہے پوری کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہے جیسے حضرت کے ہاتھ میں تھی نا اور یہ دیکھا کہ پوری میجورٹی میں میں ہوں ان کی اکثریت پہ میں ہوں اور ان کے پاور اور ان کی طاقت کے بیچ پہ میں ہوں لیکن صرف پیڑاہی آئے تو انہیں چھوٹ دیا یہ حضرت علی کا زمانہ تھا چاندا وار کے لیے سر کے اسی سے پیٹوا کے بھی لے سکتے تھے اپنی ضلع حضرت بلکہ میں کہتا ہوں میری ہے تو کہتے ہیں نہیں ہے تو چلو کچھ نہیں کاضی فیصلہ کرے گا جو شروع کاضی ہے تو فیصلہ کرے گا وہ کاضی شریح کے مہا تشریف لے گئے کاجی شرین نے اپنے پاس بھی جانا تھا حضرت تلیم کا اس وقت میں ایک مدعا ہی بن کرایا یہ آ رہے ہیں اس بنا پر میں کے سامنے کھڑا گا چاہے امیر المنی ہے حضرت علی یہ کاش جی کے سامنے کھڑے ہیں مجھے ہی کھڑا رہتا حضرت علی نے دعوی کیا کہ یہ ہے اس نے انکار کر دیا کہ نہیں ہے یہ کا شروع فیصلہ یہ ہے کہ حضرت علی آپ کے ذریعے دو گواہ کا لانا ہے جو گواہ کر لاؤ یہ آپ کی ہے کیونکہ میں فیصلہ دے دوں گا پر اگر آپ دو گواہ نہیں لاتے تو میں اس کو قسم کھلاؤں گا کیونکہ گواہی تو مجھے ہی دے سکے اور قسم جو ہے مدعا آنے کے ذمے تو پہلے آپ کو گواہ نہیں آؤ تو میں فیصلہ تمہارے اپنے حضرت نہیں تو نواز آئے ایک تو اپنا صاحبزادہ اور ایک اپنا حساب صاحبزادہ کیا بندار لگو یا امام حسن یا امام حسین تو اللہ تعالیٰ ہوما ایسا نہ ہوا ارے بولا تالش رہے نہیں کہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ باپ کے حق میں بیٹی کی گواہی قبول نہیں ہوتی اس بنا میں کس بیٹی کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی چاہے ساری بیا کے حق قبول ہو آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی یہ شریر ایکسٹ تھا لہذا یہ یہ گواہ کا معتبر نہیں یعنی آپ کے حق میں شریر کی یہ پکا سچا ذہنی بات ہے شریعت کے اعتبار سے ان کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی آپ یا دوسرا گواہ دیکھا حضرت نے کہا کہ بھائی اور گواہ میرے پاس ہے ہی وہی یہ دو ہے عجیش رے نے کہا بات ابھی تک چاہے کچھ ہو یہ قانونی ادارے کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اس یہودی کو دیا جائے اگر یہ قسم کا اس کو اب آپ انداز کریں چار سچوں کے بیچ میں ایک جھٹا حضرت نہیں سچے کیا قاضی شرے جانتے تھے میں ایسا ہوں کہ مچھل گیا اگر میری یہ آنلی ہے حضرت نہیں سچے میں حضرت نہیں سچے ان کے ساتھ دا کے سچے جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اور حضرت نہیں سچے قاضی شریک کی سچا وہ جانتا ہےضردری جھوٹ بھی بول رہے وہ بھی جانتا ہے اور کی سچا یہ چار سچوں کے بیچ میں ایک یہودی جھوٹا لیکن شریعی فیصلہ یہودی کے حق میں ہو رہا اور پوری طاقت حضرتری ہے تو وہ خاموش پورا جو شریعت کا فیصلہ مجھے وہ نظر اور میں یہودی کو جیت جاننے میں لے لے یہودی یہ زیرتوں لے لیں اس بات کو اس نے دیکھا اس نے محسوس کیا کہ کتنے انصاف والے یہ لوگ ہیں پر اللہ کے حکم کی اتنی آزمتی لوگوں کے دلوں میں ہے اور یہ ذاہر داری والے لوگ نہیں ہیں نس پرست لوگ نہیں ہیں یہ خدا پرست ہیں تھوڑا اس نے میز میں کرما پڑ لیا جب اس نے کلمہ پڑھ دیا کلمہ پڑھ پڑ اس نے کہا کہ سچی بات یہ کہ زیر آپ کی اور دیجیے آپ کی زیر اس نے انتظار کر لیا حضرت علی علی اللہ تعالیٰ نے کہا ضلع کہ کوئی اصل چیز نہیں تھی میرے نزدیک میرے نزدیک تو یہ چیز تھی ایسائی کے حکم اللہ کے ہمارے ہاں کتنا ہے لہذا یہ ضلع میں تجھے بطور حلیہ کے واپس دیتا ہوں اور اس کے ساتھ میں تھوڑا ہلیہ اوپر سے بھی کر دیا ہوں سکے یہ اور دیکھ ہم لوگوں کے یہاں دنیا ایسی عظیم جن شان چیز نہیں ہے ہمارے ہاں تو دنیا مچھر کے پر کے برابر ہے کی حیثیت نہیں ہمارے یہاں تو اللہ کے بتائے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں اور جو امار ہیں وہ قیمتی ہیں چیزوں کا بھاؤ تو بازاری آدمی دے گا آمال کا بھاؤ اللہ دے گا اور کے مناسب دے گا اور ایک عمل ایک عمل کلمہ ایمان جی سکے تھے اس کا بھاؤ اللہ نے اتنا زیادہ ہے کہ ساری دنیا سے دس گنا بڑی جنت اس کو دی جائے گی چھوٹے میں چھوٹی جنت جو اللہ نے بنائی ہے وہ پوری دنیا سے دس گنا بڑی جنت ہے جو اسے دی جائے گی جب امال کا بھاؤ اتنا ہے تو ہم اعمال کو خراب نہیں کریں گے چیزوں کی وجہ سے ہم چیزوں کو قربان کریں گے امال کی وجہ سے اس لیے یہ چیزوں کی وجہ سے ہم اپنے امال کو خراب نہیں کیا جن یہ چیز مغربی ملک رہنے والی سارے واقعات پہ پڑھتے ہیں کیونکہ ذہن میں بھی اتنی بات بیٹھتی ہے کہ سب سے بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ کے دنیا میں تشریف کا اور اسلام ہی سے انسان میں انسانیت آتی ہے لیکن معاف کرنا ساتھ میں ذہن اور بنتا ہے وہ یہ کہ یہ اسلام کا طریقہ صرف صرف پہلی شدید کے لیے تھا یہ ذہن ان کا بنتا ہے اور دلیل کیا ان کی یہ کہ چودہویں شدید میں اگر اسلام عمل کے قابل ہوتا تو سب سے پہلے اس پر مسلمان عمل کرتا یہ مسلمان تو اسلامی طریقے پر عمل نہیں کر رہا بلکہ یہ تو ہمارے طریقے پر چل رہا ہے تو ان کے ہاں یہ ثابت ہوتی کہ چودہویں صدی میں بہترین طریقہ وہ ہے جو مغربی ملکوں سے چلا اور پہلی شدید میں بہترین طریقہ وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ان کا ذہن بنا اور یہ غلط ذہن بنا اور کس وجہ سے معاف کرنا ہماری رتمائی سے ہماری رتمائی سے کیونکہ آج کے مسلمان میں اسلام میں سے صرف اتنا حصہ تو لے لیا جو اپنی طبیعت کے موافق تھا اتنا تو لے لیا اور جتنا طبیعت کے خلاف تھا وہ طریقہ تم سامنے لیا شادی کے اندر طریقہ اسلام کا مسلمان نہیں لے رہا اسلام اگر جا کر شادی کے موقع پر کہ بھائی دیکھو یہ طریقہ اسلامی نہیں ہے جو تم اختیار کر رہے ہو تو یہ مسلمان اسلام سے یوں کہہ دیتا ہے کہ اسلام یہاں آ کر کے شادیوں میں دخل مت دے یہ ہمارا نجی معاملہ ہے تو چلا جا یہاں سے تجارت میں اگر اسلام اگر مشورہ دے کہ دیکھو سودی کاروبار حرام ہے دیکھو رشوت حرام ہے تو مسلمان کہے گا دیکھ اسلام یہاں سے چلا جا اور تو ہمارا سر پھوڑی مت کر یہ ہمارا نجی معاملہ ہے اور گھر کے معاملے میں اگر آ کر اسلام کچھ کہے لباس کے معاملے میں آ کر کچھ کہے تو میں نے دیکھی ہے لباس چہرہ کھانا پینا شادی تجارت یہ سارے ہمارے نجی معاملات ہیں اور پچھ میں آگے کہاں دخل دیتا ہے ہماری سوسائٹی ہے ہمارا ایک ماحول ہے ہم اس ماحول کے خلاف کر نہیں سکتے اور کیوں آپ کے بیچ میں دخل مند ہے مزدور تو مسجد کے اندر پڑھا رہے اور ہمیں پانچ مرتبہ دین ملاقات کریں گے اور اگر ہم زیادہ مشہور ہو گئے تو ہم جمعے میں گناہ کر جامع مسجد میں بھی ملاقات کریں گے اور اس سے بھی زیادہ اگر ہم مشغول ہو گئے تو ہم عید کے دن عید گاہ میں آئیں گے اور یہاں مہربانی کر کے ہمارے معاملات دخل کے اندر ہر منظر یہ ہونے کی چیزیں ہیں اسلام کا مسلمان دھکا مارتا ہے ہم دوسروں کو کیا دھکا مار ہاں اسلام یہ صرف سے اتنی ریٹا ہے مسلمان جتنی طبیعت کے موافق ہیں اور یہ طبیعت کے خلاف ہے اس کے اندر یہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اس زمانے میں ماڈرن ٹائپ کا اسلام ہونا چاہیے وہ اردو کے زمانے کا نہیں چلے گا تو ماڈرن ٹائپ کا اسلام لو بالکل ضرورت نہیں وہی اٹھو گے زمانے کا اگر ہوگا تو کامیابی اور اگر وہ نہیں ہوگا تو تباہی اور بربادی ہے قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا اس مسلمان کو پورے اسلام کو اپنے ہاتھ میں کیا ہم دوسروں سے کیا ہیں ایک ٹانگ اسلام کے اندر دوسری ٹانگ اسلام کے باہر تجیب کے موافق جتنا اسلام کو دلہیری اس میں اسلام کے اندر ٹانگ داخل کر دی اللہ کہتا تلو اشرے کو کھاؤ کہ بہت اچھا جاتے ہیں اللہ کہتا ہے بن کے ہوئے ماتالیٰ نے تو انہیں نصا شادیاں کردیاں بھی کریں گے اللہ نے کہہ لیا میراث کا حکم دے دیا تو بہت اچھا اللہ باپ مر گیا اس کا حصہ ملے گے تو جتنا تجرب کے موافق اسلام ملا اتنا نہ لیا اور جتنا تجرب کے خلاف اسلام ہے تو اس اسلام کو چھوڑ کے دوسروں کا طریقہ لے لیا تو گویا ایک ٹانگ اسلام کے اندر دوسری ٹائم اسلام کے باہر اور اللہ کیا کہتا یا مسلمانوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ یہ ایک ٹانگ اندر اور ایک ٹانگ باہر یہ سیکھ نہیں اچھا اب یہ جو ہمارا تنظیم کا کام ہے یہ کیا ہے کہ مسلمان کی جو ٹانگ اسلام کے باہر ہونے کوشش کر کے اس کی خوشامد کر کے اس کے پیر پکڑ کر کے پیروں پر ڈھال کر تکلیف اٹھا کر اور اس کی اس کو اسلام کے اندر داخل کر جب مسلمان کی وہ ٹانگ باہر ہے اور ایک ٹانگ اندر ہے تو دوسرا آدمی اسلام میں کیسے داخل ہو اس دن مسلمان تو خود ٹانگ ایک باہر ایک اندر کر کے دروازے پر کھڑا وہاں کیسے داخل ہو دروازہ کھلا ہو تو کوئی داخل ہو اور دروازے میں ایک ٹانگ اندر ایک ٹانگ باہر اندر کیسے داخل ہو دوسرا میں داخل ہونا چاہیے یہ رکاوٹ بن رہا ہے تو اگر کوشش کر لیں چار چار مہینے چھ چھ مہینے کر اگر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کی جو باہر ٹانگ ہے وہ اگر اندر داخل کر دی جائے تو دروازہ اسلام میں داخل کر کھل جائے گا پوریا کے لیے کشان اور بھائی اگر ایسا نہیں کیا تو بھائی دیکھو معاف کرنا خطرہ اس بات کا بھی ہے کہ جو ٹانگ اندر ہے خدا ناراض ہو کر اس کو بھی کا باہر میں کرتے میں ان کا تبادلہ ہوں تم ملا یا اگر تم نظردانی کرو گے تو الب تمہیں بدل کے دوسروں کو لے آئے گا تو پھر تمہارے جیسے ہوں یا آمن میڈم تم اندی فسو میں کوئی بھو میں پون ہوں اذتی ناگر مین عزتی ناگر کیا بھی فضل اللہ ایمان والوں اگر تم پیچھے بھیج تو اللہ ایسی قوم لے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کریں گے اللہ اسے محبت کریں گے, محبت کریں گے مسلمانوں کے سامنے بچیے والے اور بے ایمانوں کے سامنے باوقار ہوتے رہیے مار اللہ کے راستے میں جد وجہ کے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے بالکل برواہ نہیں کریں گے الحمد للہ اس پر ایسے بن رہے ہیں है اس کی ہمیں خوشی ہے ہم چاہے کہیں ہمیں ہٹا نہیں دیا جائے اس لیے ہم بھی کرتے رہیں اور شاید میری ابھی لوگ اللہ کے دین کا کام کرتے رہے پر یہ اللہ کا فضل ہے اللہ جسے چاہے چاہتے ہیں دیتے ہیں اللہ بڑے وسط والے ہیں بڑے رنگ والے ہیں کون دینے کے لائک ہے کون کے لائک ہے. یہ دولت کس سے لے لی جائے اور کس کو دی دی جائے طلبدار تو دی جاتی ہے بے طرف سے چھینی جاتی ہے بھی سی بات جب آدمی بے اربت ہو جاتا ہے تو دھیمے دھیمے وہ دولت چھینی جاتی ہے اور جب آدمی میں طلب پیدا ہو جاتی ہے تو دھیمے دھیمے وہ دولت دی جاتی کس بنا پر میرے مختلف دوستوں اور بزرگوں مجھے یقین کرنا ہے کہ آمدنی طور سے مسلمان میں اسلامی معاشرت آ جائے تو یہ خود دعوت ہے پورے آنم کے لیے ورنہ تو لوگ یہ کہتے رہیں گے کہ اسلام پہلی صدی کے لیے ہے اور چودہویں صدی کے لیے جو دوسرے طریقے چل رہے ہیں وہ ہیں اور اگر اپنی طور سے یہ اسلام مسلمان کے اندر زندہ ہو گیا تو سب کے ذہن کی بات بیٹھ جائے گی کہ نہیں پہلی صدی کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور چودہویں صدی کے لیے بھی یہی طریقہ ہے بات میں جو کہہ رہا تھا وہ یہ کہ دین میں بذات خود اللہ جدید و میں طاقت ہے دین میں اسی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے علاقے میں پیدا کرایا اور آپ کے ہاتھوں دین کا کام کرایا اور دین کو پوری دنیا کے اندر دین کا دین کا روپ دنیا بھر کے اندر بیٹھ گیا اور دین چلا پورے عالم میں آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اومیوں کی طاقت سے دین دنیا میں چلا یا فارسیوں کے پیسے سے دین دنیا میں چلا ہر کسی نے رومیوں کی طاقت اور کارسیوں کے پیسے سے دن نہیں چلا بلکہ رومیوں اور کارسیوں نے پوری طاقت اور پورا زور لگا دیا اس بات پر کہ یہ دین نہ چلے لیکن جب دین کی حقیقت وجود میں آ گئی تو پھر دین کے ساتھ خدا کی طاقت ہوتی ہے کہ ساری دنیا کا زر اور ساری دنیا کا زور دین کو بٹا نہیں سکتا زر والے اور زور والے زور والے یعنی ملک والے گھر والے یعنی مال والے یہ دو چیزیں ملک کر مال جان کی طاقت اور مال کی طاقت دو چیزیں دونوں میں سمجھوتا بھی ہوتا ہے دونوں میں لڑائی بھی ہوتی مزدور تو کتنے گھنٹے کام کرے گا اس نے آٹھ گھنٹے مال والے تو کتنا پیسہ دے گا تو گھر میں آٹھ گھنٹے کے میں ریتنی مال میں انداز لگ جائے گا میں تھی آٹھ گھنٹے کے دس فون دے دوں گا تو سمجھوتا ہو گیا زر والے کا دس پونڈ اور زور والے آٹھوتا اچھا بار مرتبہ زور والا جو جان لگا رہا ہے تو اختلاف ہو گیا اب اختلاف ہو گیا اس نے کہا کہ میں کام کم کروں گا پیسے زیادہ لوں گا اس نے کہیں کا میں کام زیادہ کراؤں گا پیسے کم لوں گا کم کرنے میں آپ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم مالداروں کے پیٹ کو توڑتے رہیں گے وہ کہتے ہیں ہم نہیں موتی کمرے کو توڑتے رہیں گے یہ والا ہے لیکن اس کے بیچ مستقیم ہے بالکل سیدھا راستہ ہے جو ابھی آئی گرام الحمد للاق والا راستہ ہے اور جو ہزور پاک سر والا راستہ ہے اور جس کو ہم روزانہ انجن سیراندر مستقیم کہتے ہیں یہ سیدھا راستہ کیا ہے یہ سیدھا راستہ امال والا راستہ یہ سیدھا راستہ اعمال والا اور یہ یاد رکھیو اعمال والا راستہ چل نہیں سکتا جب تک اللہ کی عظمت دلوں میں نہ آ جائے اور جب تک اللہ کے خزانے کی عظمت دلوں میں نہ آ جائے اور اللہ کی طاقت کی عظمت دلوں میں نہ آ جائے اور آخرت کا فکر دلوں میں نہ آ جائے خدا کا جو نظام ذہنی فرشتوں والا ہے اس کا یقین دنوں میں نہ آ جائے اور جب تک عرومی الہیہ جو آسمانی کتابوں کے ذریعے بھی اس کا یقین دنوں میں نہ آ جائے اور جب تک امبی آئی کی رام و رحم السلام کے عظمت دلوں میں نہ آ جائے کچھ وقت تک اعمال والا راستہ چل اچھا نہیں سکتا اور کچھ وقت تک انسان میں انسانیت آ نہیں سکتی اور انسان با اخلاق بن نہیں سکتا چاہتے تو ساری دنیا کے انسان یہ ہیں کہ انسان میں اخلاق آویں ہر مذہب کا آدمی چاہتا ہے کہ ہوں یہ وہ مسلمان ہو اچھا ہو یا برا لینے جائے گا تو چاہے گا فیل دی جائے نہیں جائے گا تو چاہے گا فیل دی جائے کام کرا نہیں جائے گا تو آفیسر بنائے کام کر دے چاہتے سب ہے اخلاق پھیلے اور کوشش بھی اخلاق کے پھیلانے کی بھی کر رہے ہیں یہ بھی بتاؤ پولیس کا محکمہ اخلاق لانے کے لیے کچہری اخلاق لانے کے لیے اور اسی طریقے سے جیل خانے اخلاق لانے کے लिए سزائیں ساری اخلاق لانے کے لیے پورے عالم کے اندر کچہریاں بھی ہوتی ہیں کمیڈیاں بھی ہوتی ہیں تازہ اخلاق لیکن آن ساری محنتوں کے باوجود محنت انسان میں اخلاق نہیں آ رہے ساری طاقت لگانے کے باوجود اخلاق نہیں آ رہے اخلاق آئیں گے صرف نبیوں کے طریقے پر محنت کرنے سے اور نبیوں کے طریقے پر محنت میں بنیادی چیز جو ہے وہ انسانوں کے پیر دماغ میں اعمال کی عزمت کا بچانا اور چیزوں کا غیر وکی ہونا یہ دنوں دماغ میں بہتر پوری دنیا کے پھیلے ہوئے نقشے مچھر کے پر کے برابر دکھائی دینے لگے اور ایک امر اتنا تین سو تاکت تک دکھائی دینے لگے کہ اس کے لیے دنیا کی ہر قربانی کرنے کو تیار جب تک انسانوں کو دعوت کے ذریعے اس بات پر نہ لایا جائے اس وقت تک انسان میں اخلاق نہیں آ سکتا اور یہ جو ہمارا دعوت کا جو ہے اس میں یہی بات اسی وجہ سے نہ تو ہمارے پاس کوئی زنجیر ہوتی ہے نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا ہوتا ہے نہ ہمارے پاس کوئی پاور ہے نہ ہمارے پاس کوئی طاقت ہے نہ ہم کسی کو پیسے دیتے ہیں کچھ نہیں بس وہی ہمبیائی کرام علیہ السلام نے جو اللہ کی عظمت بیان کی اور جو آس کا فکر پیدا کرایا وہ اسی کو دنیا بھر کے اندر ہم چاہتے ہیں اور ساری دنیا کی ذہن بھی بچھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو ورنہ تمہارے بیڑے ورف ہوں گے اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو گے تو تمہارے ویڑے پار ہوں گے اور ساری دنیا کا درد اس کی حیثیت مچھر کا پد اور ساری دنیا کا زور اس کی حیثیت مکری کا جانا ساری دنیا کی جو طاقت ہے نا, اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکری کا جانا بھی نہیں اور ساری دنیا کا سرمایہ اگر جمع کر دو تو خدا کے خزانے کے مقابلے میں ساری دنیا کا سرمایہ مچھر کے پر کے برابر ہے اور یہ دونوں چیزیں پرانے حدیث میں ہیں یہ ہمیں یہ ذہنوں میں بٹھانی ہے یہ دنیا کی شہری چیزوں کے عزمت دلوں میں بیٹھ گئی اور سامان کی عزمت دلوں سے نکل گئی اور اس کے بنا پر انسان کی انسانیت ختم ہو گئی اس کے بنا پر انسان صاحب جو سارے ساز و سامان کے پریشان ہو رہا ہے میرے محترم دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے صرف دنیا کی زندگی صاحب کی زندگی کے سامنے اس کے ذہن میں بھی بیٹھا مر گئے مٹی میں مل گئے مسلمانوں نے اور عیسائیوں نے دمن کر دیا زمین کے اندر مٹی بن گئے ختم ہو گئے دوبارہ کون زندہ کرے گا اور دوبارہ کون حساب کتاب دے گا اور ہندوؤں یہاں کوئی مر گیا اسے جگہ دیا اس کی رات بند گئی رات کو پانی میں پھینک دیا اور بہا دیا اور اب پھر دوبارہ کون زندہ کرے گا بھائی یہ اس لیے بات ہے کیونکہ آئی نا تو اس بنا پر سمجھ اتنی اور بھی اس میں جتنے مزے اڑا لیے اڑا ڈالو اور جتنا آرام کر لیا کر ڈالو آگے کچھ نہیں جب یہ آدمی کے ذہن بنا تو یہ چوریاں دکیتیاں، رشوت روکا مبن حیوانیت یہ ساری دنیا پر اندر پھیلے گی جب کہ اس کو نہ سزا کا خوف ہے اور نہ اسے بجرا ملنے کی امید ہے وہ بھی یہ سمجھا سمجھنا سارا جب گوشت کا ہے وہ امر مارا گئے ختم ہو گئے، امر کو کھول کے دیکھا تو کچھ بھی دی دکھائی دیتا ہے نہ آزاد دی دکھائی دیتا ہے نہ سوار دی دکھائی دیتا ہے مکے ایمانوں نے بھی کہا تھا کہ ہر گلی آیا وہ کہتا گیا قیامت متائیں گے کیا متائیں گے مرد زندہ ہوں گے مرد زندہ ہوں گے اب تک تو ہوئے نہیں آئندہ کیا بھروسہ ہوگا نہیں ہوگا با با اس لیے بند بھی ہے ان کی زندگی اصل ہے یہ ہے بنیاد اور جڑ انسان کے خراب ہونے کی اب میں یہ کہہ رہا ہوں ذرا سوچ لیں میرے بھائی تھوڑا سی دماغ پر زور ڈال ساری چیزوں کا تو ریسرچ کرتا ہے تو اپنا بھی ریسرچ کر اپنی ذات کا بھی تو ریسرچ کر یہ جو سوا پانچ فیٹ کا انسان اس وقت دکھائی دے رہا ہے پچاس سال کی عمر جس کی ہو چکی یہ پچاس سال سے پہلے کہاں تھا ماں کے پیٹ میں تھا اور ماں کے پیٹ میں جب تھا تو اس کی لمبائی چوڑائی اگر دیکھو تو پورا لمبائی چوڑائی تو گول بنا ہوا ہوتا ہے گول اور چند منگل کا وہ اچھا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں چند منگل کا تھا اور یہ چند منگل کا جو بنا اس کے پہلے کیا تھا اس کے پہلے منی کے دو گندے تھے ایک مد ریٹ اور جو اس سال کا پچاس سال کا آدمی ہے پچاس سال کے پہلے کیا تھا منی کے دو گندے تھے یہ دو گندے قطرے جو تھے اس سے خون کا لوچڑا دانا پھر گوشت کا لوڑا دانا اس میں ہڈیاں پیوئی گئی اس کے شکلیں انسانی تیار ہو گئی وہ شکلیں انسانی جو چند گندگی تیار ہوئی اس کے اندر آنکھ کان ناچ منہ زبان ہاتھ پیر دل دباس کنگنی قریبی کتنی ابڑا گردا مسانہ ہنسلی پسلی کوہری پنجا اس کے اندر یہ نشانات پانچ انگلیاں تین فور میں ایک لاکھ یہ سب اسی نے کسی اللہ کے اور پھر سارے اللہ کی دنیا امریکی مشینیں تو بنتی اجالے میں اور انسان کی جو مشینیں خود یہ بنتی اندھیرے میں اندھیرا بھی ایک نہیں تین ای تھی اندھیرے ایک تو ماں کے پیٹ کا اندھیرا اور ایک بچے نانی کا اندھیرا اور ایک وہ جی وہ پردہ جس میں بچہ لکھتا ہوتا ہے اس کا یہ تین اندھیریوں کے اندر اللہ نے اس انسان کو بنایا یا اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں چرتی بدل بدل کر تین تین اندھیریوں میں بنایا تو تین اندھیری اچھا پھر ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ یا اندھیرے میں کوئی انفٹ ہو جائے یہ بھی ہر چیز اپنی جگہ پر فٹ آگے برادر کی جگہ پر یہ نہیں ہوتا کہ پیٹ پر آ کے لمبی بنتی سے اندھیرے میں کیا کرے صاحب ہمیں پتا نہیں کیا جگہ اچھا شان خدا کی دیر کو اب میں تمہیں وہ لڑکیوں والی دعوت سمجھا رہا ہوں دعوت سے کسی کی بنتی یاد رکھتے اندھیرے کرام ملے ہم سلاحی سلام نہیں انسان کو دعوت دے کر ان کو ذہن بنائے اور ذہن بنے تب ان میں ایمان آئے ایمانا ایمان کر پھر ان آماد آئے اور پھر امان آیا اور الگ طریقے والے ختم ہوئے صحیح تے ہماری دنیا میں چمکے اس دعوت سے اب یہ میں لبیوں والی دعوت آپ کو سمجھا رہا ہوں بڑی لمبی جوڑی ہے لیکن میں تھوڑا سا تو سمجھا دی روزانہ سنتے ہو گئے مستم انداز سے اللہ کی عصمت دلوں میں آتی ہے کی ذکر دلوں میں آتی ہے جتنے انسان بنائے اللہ نے اتنی سورتیں بنا ڈالی دیکھ ہر ایک کے دو آنکھ دو لکھنیں دو گون دو کان یہ چند مربع انچ کا جو چہرہ اللہ نے بنایا آدم علیہ السلام کے زمانے سے اختر قیامت تک جتنے انسان اللہ نے بنائے ہر ایک صورت الگ الگ ایک صورت کے دو نہیں بنائے یہ خدا کی سنت یہ خدا کی صفت حلق ہے اللہ کیسا خلاق ہے اس کے خزانے میں صورتیں کتنی خزانہ کتنا بڑا اس کا سنتے کتنی لا محدود یہ بھی نہیں کہ اس نے آ کے بنا دی دس بھائیوں کو کیسے پہچان پانچ دی. کان بنا دی یہ نہیں وہی وہ اور دو اسی نے سب ہے اللہ کی شان ایک بات کے بیٹے اس کے بھائی ان کی شکلیں تھوڑی تھوڑی سی ملتی جلتی بنائی اللہ کی شان یہ جلتی بھی ہے بالکل ایک جیسی نہیں بعد بیٹی نے ایک جیسی شکل بنی جائے تو گھر میں رہنے والی جو محترمہ ہے جو عورت ہے وہ سمجھ نہیں سکتی میرا بیٹا ہے تو میرا شوہر ہے بڑی پریشانی ہو ہے کہ ایک جیسی بنا ڈالے ایک جیسی بھی بنائے لیکن تھوڑی سی مناسبت ضرور اور جتنے انسان بنائے اتنی آوازیں بنا ڈالی اللہ ہر ایک کی آوازہ جو بولے گا اس کی آواز داعظ زمانے کے قیامت ہے جتنے انسان بنائے ہر ایک آواز تو خدا کے خزانہ خزانے خدا بندی بتا رہا ہوں اتنا بڑا ہے آبازی اس میں بے سنتے اس کے اندر بھی سات ہر چیز اس کے خزانے میں بھی جاتا اس کے خزانے میں دودھ بھی لیکن دنیا چھوٹا برتن ہے پہنچ تھوڑے تھوڑے پیمانے میں دیتا گاہوں کے اندر بھینسوں کے اندر وکیلوں کے اندر مکینوں کے یہ نل بنا رکھے اللہ اس کے اندر دودھ دے دیا کرتا ہے آخر جو ہے بڑا خزانہ ہے وہاں پر یہ جان مرغی ہوں گے وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی وہاں خدا کے خزدانے سے دودھ نہروں میں آئے گا اور یہ خدا ہے کہ से سے دودھ جانوروں میں آتا ہے ایک से سے से سے اللہ دودھ نہیں ڈالتے کیونکہ دیواروں سے دودھ اللہ لانے لگے تو لندن پورا چار دن میں ڈوب جائے دودھ میں یہ اس کا کرم ہے کہ نل بنا رکھے اور دودھ کے پوسٹ مین بنا رکھے اس کے نل میں سپلائی کرتا ہے خزانے میں اسے دودھ بھیڑ کیا آم خدا کے خزانے میں بھی کیا پھل خدا کے خزانے میں بھیڑ کیا لیکن دینے کا طریقہ ہے کہ زمین میں اس کے بعد میں لوگ. ایک گچھڑی آم کی زمین میں ڈالو اور اس کے بعد میں لے لو ہر سال سینکڑوں آم لے لو پانچ سات سال کے بعد سینکڑوں آم لے لو اور ہر آم کے اندر ایک گچری پیدا کر کے اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ہر گچری میں اس تعداد رکھیے کہ درخت آم کا بنے ارے لینے والوں کی کمی ہے لینے والے کی طرف سے کوئی کمی نہیں ساری دنیا کے انسان اگر آم ہی مویا کرے اور باقی کوئی فروٹ نہ بووے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہیں گے کہ میرا آم کا اسٹاک ختم ہو گیا اور انگور کا اسٹاک سر گیا خزانے میں خدا کی ہر چیز بے حساب ہے نعمتیں بھی بے حساب تکلیفیں بھی بے حساب دنیا کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہے ہیں آخط میں زیادہ سے زیادہ کر کے ڈالیں گے جنت میں جو نعمتیں ڈالیں گے وہ بہت بہت بڑی تعداد میں ڈالیں گے جان میں جو تکلیفیں ڈالیں گے انگلی بہت بڑی تعداد میں ڈالیں گے بہت بڑی کردار میں ڈالیں گے یا تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ دنیا جو ہے چھوٹا برتن دنیا جو ہے بڑا برتن نہیں جو ہے تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا اللہ تعالیٰ انتظار ہے ایک جو قسم کی زمین ایک جو قسم کا پانی مختلف قسم کے بیج اور لٹنیاں بولی اب جو طرف تیار ہوتے ہیں مختلف قسم کے تیار ہوتے ہیں ہر پھل کا مزہ الگ رنگ الگ اوپر کا جو چھلکا کور ہے وہ الگ اس کی تاخیر الگ اور ہر پل کا ڈیزائن جو ہے وہ پانی ایک زمین ایک ہر اتنے بڑے خدا کے ماننے والے ہیں وہ اس نے کیا ہے میں پیٹ میں بچہ بنا پھر اللہ نے روح ڈلوائی روح کہاں سے چلی اللہ کے خزانے سے لایا کون فرشتہ آنے والی روح دکھائی نہیں دیتی لانے والا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا بھیجنے والا خدا دکھائی نہیں دیتا یہ سارا نظام غریبی इसको लगा ये अल्लाह ने मादी निजाम के अंदर मदन मादी चीज है रूह जो है वो रेगी चीज़ है वो मेरी ताकत अल्लाह ने बन गई और ये मदन बच्चे का बनी अच्छा ये तो मैंने मां के पेट की सब बताई मां के पेट में ये इंसान था चंद मुगल का दुनिया के पेट में इंसान मना चंद फुट का अच्छा माँ के पेट में जो मनी के शकल में था ये इंसान पचास साल का یہ منی سے پہلے کیا تھا منی سے پہلے خوراک تھا یہ ہوں گی باندھ یہ رضا جہاں بکھری ہوئی تھی وہاں انسان بکھرا ہوا تھا بڑی بنائی رضا تھوڑی نکی ہے زمین کو چیڑوں تو اس میں آم نہیں سورج کی چیڑوں میں آم نہیں کہیں پر آم نہیں کہاں سے آئے وہ آم بھی بکھرا ہوا تھا ساری رزا بکھری ہوئی یعنی انسان حضرت انسان بکھرے ہوئے تھے کہاں بکھرے ہوئے تھے سورج کی کرنوں میں سورج کی کرنوں میں ہوا کی نہروں میں چاند کی روشنی میں तारों की तासीर में भुतरियों में सूरत की किरणों में हवा की लहरों में चांद की तासीर में तारों की रोशनी में जमीन के जर्रात में बारिश के कतरों में और खाद की गंदगी में ये हजरत इंसान बिखरे हुए थे हमारा छाये बिखरे हुए थे इसको अल्लाह ने जमा किया और रजा बनाई پھر یہ رضا ڈلوائی عورت اور مرد کے پیٹ میں اور پھر سے منی بنائی اور پھر دونوں ملی اور ایک جگہ جا کے وہ منی جمع ہو گئی اور اس کے بعد حضرت انسان چند ڈلیوں کے بنی ماں کے پیٹ میں اور بہت تنگ راستے سے اللہ نے اس دنیا کے پیٹ میں نکالا اور اس وقت یہ انسان سوا پانچ فیس کا ہے جو اللہ ایک مرتبہ ان سارے ضرورات کے اندر بکھرے ہوئے انسان کو جمع کر کے اس دنیا میں چلتا پھرتا کر دیا کیا اس اللہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اسے مار کے پھر مٹی میں بھی بگھیر کے میں بھی بگھیر کے اور کر ہشا کے میدان میں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا کر کے اور اسے حساب کھساتے جو ایک مرتبہ کر چکا دوسری مرتبہ کیوں نہیں کر سکتا پھر کیسے یہ بے ٹوٹا انسان اور یہ سب انسان یہ کہہ رہا ہے دنیا مر گئے ختم ہو گئے مٹی میں زندہ समझ में आएंगे बिल्कुल समझ में आने वाली चीज है अच्छा आप मुझे बच्चे के मेईमान भी कहते थे और आज के मेईमान भी इस बात को कहते हैं कि मौलाना सर अब तक क्यों नहीं है टाइम गारंटी कैसा होगा देखो माँ के पेट में इंसान का बीज मनी की शक्ल में था नौ महीने इंसान लड़के आया دنیا کے پیٹ میں چلا پھر یہ مر گیا تو, پورا تو ختم ہو جاتی ہے نا پھر آم میں درخت आम ہو جاتا ہے تو ایسے انسان جو ہے پورا بدن اب بیج بنا اس کا اور بیج بن کے زمین کے اندر دفن کے اندر ختم ہو گیا سمجھا اب اس کے انگلیاں کا جو وقت ہوگا وہ قیامت اچھا دن ہوگا ہر ایک کا ایک وقت ہوتا ہے ترموز جو ہوتا ہے ترموش کلیگڑھ اس کا جیپ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو چار مہینے میں یہ ترموز تیار ہوتا ہے ایسے خرموزہ جی. لیکن آم کی گھر کو زمین میں اگر آپ دفن کرو تو وہ پانچ سال سال پانچ سات سال میں آم کا درخت بنتا ہے تو اب اگر کوئی آدمی یوں کرے کہ ساتھ اتنا موٹا ترموز تو ساتھ چار مہینے میں ملیں گے آپ ہمیں اور آم کی روٹنی وہ دو سال ہو گئے اب تک آم کی اتنا چھوڑ भी ہے اس کی بھی روکی ہر کی ترتیب کے اندر مرغی کا بچہ جو بنتا ہے اور مرغی جی اس کے اوپر پل پھیلاتی ہے تو اکتیس بائیس دن میں بچہ نکل के باہر آتا ہے انڈے کے اندر اللہ کی ترتیب ہے لیکن عورت کے پیٹ میں جو ہم ٹھہرتا ہے وہ نو کے بعد بچہ بن کے باہر آتا ہے تین مہینے ہو گئے حمل لیے ہوئے تجھے پر اب تک تو بچہ کا ہے تو نہیں جمتی اب وہ عورت کہے کہ میں کیسے جلدی تو اللہ کے ہاتھ میں پوچھنے کا دیکھ وہی دیکھتی تھی और اور جو عورت ہو تو تین مہینے میں بھی نہیں دے گی اگر پیسہ کہتی ہے اس کی آپ کو ہنسی آتی اس کی بات پر ہنسی آتی نہیں آتی تو ہمیں بھی ہنسی آتی ہے ان دے چکے انسانوں پر اور ان کم سمجھ انسانوں پر اب تک تو زندہ مرے نے اور آہندہ کی کیا گارنٹی میرے بھائی ہر بیج کے اگنے کا وقت کرتا ہے مرغی کا بچہ اکیس دن انسان کا بچہ نو مہینے میں تربوز کا بیج چار مہینے میں اور آم کی روسڑی نو مہینے میں اب یہ سوا پانچ فیٹ کا جو انسان بنا اور اسے ابر کے اندر بیج کی شکل میں دفن کر دیا جلا دیا جو کش دیا تو یہ گا قیامت آنے والی ضرور ہے وقت معیم کر کے اللہ نے نہیں بتایا کسی کو وہ وا جیل میں حجن کے میدان میں جانا ہوگا اور اللہ کو پورا حساب دینا ہوگا اور اس کے بعد میں آماد کی قیمت بھی ملے گی اور بس آمادیوں کی پکڑ بھی ہوگی اللہ پکڑ کے اندر بھی بہت بڑے ہیں اچھا گڑی تو چلتی رہی رہے بھی چلتا ہی رہنا ختم ہو گیا یہ خیر کوئی بات نہیں انشاءاللہ شاء اللہ ذہن بند گاؤں سے اللہ کرے اللہ کی عظمت دلوں میں آ جائے اور اللہ کرے آخر کا فکر دلوں میں آ جائے میں یہ کر رہا تھا کہ اس کے اگنے کا وقت ہوگا قیامت اور قیامت کی لمبی برسی بارش اور جیسے اس وقت میں بیج سے پھل اگتا ہے تو یہ انسان کے بیج سے خود انسان اگے گا قیامت کے اچھا اگر بھلا کام کر کے آیا ہوگا تو وہ بھی سامنے اس سے ہوگا برا کام کر کے آیا ہوگا ہم اس کے سامنے ہوگا جو بات جبان سے بولی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی اور یہ لگتا ہے ہمارے کیسے سامنے آئیں گے اور نسینا کو سامنے آئے گا ایک آدمی یہاں بولا بھلا یا برا سارا کیب کام لیا کچہری میں جا کے انتظار کر لیا اس سے وہ کیب بجا بند ہے اس آواز مر کے قبر کے اندر چلا گیا قبر کے پاس بجور آواز نہیں ارے میں کہتا ہوں کہ لندن میں کیا آدمی بولا غلط یا صحیح لندر اس کو ریڈیو کے اندر رکھو ریڈیو پوری دنیا کے اندر اس کی آواز پھین رہی ہے جب ایک انسان کے دماغ میں اللہ نے ایسی عقل دی کہ آواز کو محفوظ کر لے تو کیا اللہ نے محفوظ نہیں کر سکتے اس کے عمل کو محفوظ نہیں کر سکتے بابا جب آ جو امر کیا ہوگا وہ قیامتی سامنے آ جائے گا جو بدن سی اس کا محسوس کرنے والا ہماری تکلیف ہے جو صحیح بات ہے فہرستہ دکھ رہا جو غلط بات کی وہیں طرف آرستا دکھے گا اور قیامتی نکار سامنے آ گیا پر امن کی سامنے امر جی امر بھی سانس بند کمرے میں غلط کام کیا کسی نے کچہری میں جب انکار کر دیا وہ سمجھا کون دیکھ رہا ہے کچہری کے اندر پتا چلا جس بند کمرے میں آپ نے غلط کام کیا تھا وہاں فلم کی مشینیں فٹ تھیں اور آپ اس ساری حقت فلم ہو چکی تھی کچہری میں آپ نے انکار کر لیا بھائی تو وہ فلم کھلائی کھولیں گی اور دکھائی گئی کوئی آپ کوئی ہو رہا ہے آپ کا عمل یا پھر کر رہے ہیں تو اور کر رہا ہے آدمی چ زبان کیوں پاؤ اس کے سامنے ایک انسان کی پھوپڑی میں اللہ نے اتنے عقل دیے ڈالی ہے تو کیا خواہش کے قیامت دن عمل نہیں پیش کر سکیں گے وہ خدا بھی چاہتے یاد رکھی بھائی جب روح بدن سے زدہ ہوگی جس کے عمل اچھے ہوں گے اس کی روح نورانی ہوگی اور جس کے عمل خراب ہوں گے اس کی روح کاری ہوگی دنیا کی چیزیں حیثیت پر آماد hmm! کی قیمت ہے خدا کے نزدیک مرتے نقطے مزہ چلے گا کہ اچھا عمل کتنا پی گی جب بدعمنی کی وجہ سے مرتے ہی خدا کا عذاب شروع ہوگا تو اس وقت یہ آدمی کہے گا کہ اللہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں غلط راستے پر چلا اس کے پر میں نہیں چلا اندینہ قادل ربول اللہ حسم القام والے راستے پر میں نہیں چلا اے خدا کی مسجد دنیا میں ہی دست میں چلا غلط لائن بچہ میں ڈینجر لائن اللہ کہیں جو بات آج ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر کی پھیلی گئی چیزیں اس کی حیثیت مچھل کے پر کے برابر کی نہیں ہے اور انسان کے وزن سے تیار ہونے والا وہ عمل جو اللہ کے حکموں کے مطابق ہو اور عصلی دین صلی اللہ علمی طریقے کے مطابق ہو ایک عمل اتنا قیمتی ہے کہ پوری دنیا میں خدا پاک کی قصب کی قیمت ادا نہیں کر سکے اس لیے کہ چیزوں کا بھاؤ بازائی آدمی دیتا ہے اور آمال کا بھاؤ اللہ دیتا ہے اور اپنی شان پہ مناسب دیتا ہے اللہ نے اچھے امالوں کا بھاؤ دینے کے لیے, لیے ایک ایک مہمان خانہ بنا رکھا ہے جس کا نام جنت ہے اور ایک قیمت خانہ بھی بنا رکھا ہے جس کا نام جہنم ہے اور مرنے کے بعد ہی اس کے آسار شروع ہو جائیں گے آج جن چیزوں کی وجہ سے یہ انسان کے اعمال کو خراب کر رہا ہے جب ان امال کی خرابی کی پٹائیاں جب مرنے کے وقت پوری شروع ہو جائیں گی اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ ساری دنیا کا سارا تو سامان مچھر کے بر کے برابر بھی نہیں کیونکہ آزاد سے نکری وہاں تو کرنسی احمد کی چلتی ہے بتا تیرے تر عمل ہے یہ بتا جو کچھ ہم اس دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں یہ دھوکہ ہے اور جو کچھ اللہ نے بتایا ہے حقیقت ہے اللہ نے آمار کے اندر قیمت بتائی اور امار کے اندر طاقت بتائی یہ حقیقت ہے اور دنیا کے اندر کی کئی چیزیں اللہ تعالی نے اس کو بتا دیا کھیل اور کود اس کو بتا دیا متا الحور کمل حیات پوری دنیا پھر دنیا کا سارا ساز و سامان جو ہے یہ تھوپے تھا دنیا کی پوری دنی زندگی بالکل دھوکا یہ دنی دنیا کے اندر کی ساری کئی بھی چیزیں نا جو تم ساری دنیا کو روک دکھا دے ساتھ دے دو ساتھ دیکھو دس سن روپئے چاری پیاری بالکل قرآن سے دھوکہ ہے ایسا ہے جیسے خواب خواب میں جو دیکھا جاتا ہے وہ دھوکا اور جاگنے میں جو دیکھا جاتا ہے وہ حقیقت دیکھا ہے میں بہت ہی آسارم چند بڑھیا قسم کے لیکن اس کے بعد اس کو جگایا گیا تو سامنے پولیس والے کھڑے ہیں اور چوکی پر لے گیا خود پیسنا شروع کر دیا مارنا شروع کر دیا سمجھ گیا کہ خار نے جو دیکھا تھا وہ دھوکا اور یہ جو ہے وہ حقیقت اناشان لوگ سارے سوئے ہوئے ہیں جس دن مریں گے اس دن جاگیں گے آج دنیا کی چیزوں پر بیج رہا ہے اور اللہ نے بتائے آمان چھوڑ رہا ہے مرتے ہی جو پورا کازار شروع ہوگا تو سمجھ آیا گیا کہ جن چیزوں کو ہم ان کی سمجھتے تھے وہ تو اسی چیزیں سے خاد چیزیں اور جن جی آمال تم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے وہ حقیقت okay. چیزوں کے اندر کا نفع جو دکھائی دیتا ہے بہت تھوڑا ہے اور امال کے اندر کا نفع بہت زیادہ ہے جو ہمیشہ آباد تک بات یہ ہیں چیزوں کے اندر کا نفع دھوکہ ہے اور آمال کے اندر کا نفع حقیقت ہے چیزوں کے اندر کی نفی کی نشا ہے جیسے آئن سامنے انگری کا خوش آپ نٹکا دیا آٹھ آئنی نٹکا دیے आज آئنوں نے آٹھ کوشے دکھائی دے رہے اور آٹھ امیدوار پرندے اس کو پر چونچ مارے چونچ مارے کچھ بھی نہیں ہوتا چونچ مارتے آئنی کے انگور سے کیا ہوتا حقیقت تو وہ ہے تو یاد رکھیے بجلیوں پر پہلوں پر مکانوں پر سونے چاندی پر اوپر پیسے پر ڈولر اسٹر نہیں اگر احمد کو خراب کر کے اور دین کو اجاڑ کر اگر محنت کی جا رہی ہے تو اس پڑنے کی حیثیت سے اس انسانی حیثیت دی ہوئی ہے کہ وہ آئینے کے انگور پر ٹونگے مار رہا ہے اور یہ یہ دکان کے اوپر ٹونگے مار رہا ہے امال اگارنے مارے کے بارے میں کہہ رہا ہوں اور جو آدمی امان دنیا کی رعایت کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں ان کی یہ بات نہیں ان کو تو ضرور کی چیزیں اللہ دے دے گا اور امان کی قیمت سے اللہ قیامت کے دن دے دے گا دنیا کے اندر مقدم کی چیزیں دے دے گا اور امار کی قیمت مرنے کے بعد دے دے گا اور جو امار کو خراب کرتے ہیں ان کے بھی مقدر کی چیزیں تو اللہ دنیا میں دے دے گا اور بدآماریوں کی سزا بھی اللہ مرنے کے بعد دے گا اور قیامت سے نہیں دے گا ہم یہ نہیں کہتے بجنیاں چھوڑو ہمیں چھوڑو اور دنیا کا چھوڑو تاریخ دنیا بن جائے بالکل ہر جس میں بالکل نہیں ان دنیا کی پہلی چیزوں کے پہ اندر لگنا ہوگا چیزوں کی مثال ایسی ہے جیسے پانی और इंसान की विशाल ऐसी है जैसे कश्ती तो कश्ती तो पानी में ही चलेगी ना मेरे भाई तो इंसान तो चीजों में चलेगा लेकिन कश्ती पानी में तब तक चलती है जब तक पानी कश्ती के बाहर बाहर और अगर पानी कश्ती के अंदर आ गया तो कश्ती डूब जाएगी तो ये चीजें हमारे बाहर बाहर हो तो हम इन चीजों में बराबर चल सकते हैं और अंदर अगर इन चीजों की महबत आ गई अजमत आ गई बड़ाई आ गई जमीन आ गया ध्यान आ गया تو یہی چیزیں انسان کو لے کر دی ملیں گی جس بنا پر دنوں کے اندر تو اللہ کی عظمت اللہ کی محمت فضول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے طریقے کی عظمت دنوں کے اندر جو یہ بھرا ہوا ہو چیزیں باہر باہر رہ کروڑ پتی بن جاؤ ارب پتی بن جاؤ گھر پتی بن جاؤ جو کچھ بھی چاہو بن جاؤ چیزیں باہر ہونی چاہیے سارے سمندر میں تیر تیرو کشتی کے اندر پانی کو متعلق جہاز کے اندر پانی کو متانے اندر پانی اگر سارا جا دیے تو کہیں یہ سارا فہمی نہ ہوگی مودی تھا محمود ایسا بنانا چاہتا ہے جن جو بھی ہے جے چار پانچ نہیں ہمارے لیے جو کمال ہے ہمارے جی نے بھی تو کمال دنیا کی چیزوں کی حیثیت ختم کر کے جیسی لے ایسے وہ چیزیں ہیں ایسی بے ایسے سمجھ کر ان سے خدمت کرتے رہو اور آمار کی جو قیمت اللہ نے بتائی اس کی عزمن دنوں کیسے بٹھائی چلنا نہیں اب جو آدمی عمل کو خراب کر کے اب وہ میں آئنی کی مثال دیا مارتے اب بعض مردبہ ہوش ہے انگور کا ایسا لگا دیا کہ ایک آئنی میں گور دکھائی دیتے سات دائنوں میں سات آئنوں میں نہیں دکھائی دیتے تو ساتوں پرندوں کا ہم تو ہار پر یہ پرندہ کیا ہے اور میں نے جیتا تم نے کیا جیتا آئی نے مجھے جگہ سے فارم مارا ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھوں پرندوں کو اٹھا کے سمجھا بجھا کے آئی نے اس کوشے پر لیا اس کا اصل کوشا ہے اور اس پر جو فارم ماریں گے اس کے اندر سے جو رس آئے گا منہ میں تو پھر یہ یہ آئینے والے خوشوں کی طرف منہ نہیں کریں گے یہ تو اثر ہے دین کی حقیقت اگر دنوں کے اندر اتر گئی تو پھر دنیا کی چیزیں بے حیثیت بنے گی اور اللہ کی عص دلوں میں آ کر پھر دینی آماد میں آگے لگے گا پھر یہ بے حیثیت چیزوں کو بے حیثیت طریقے سے استعمال کرے گا ان کو سر پہ نہیں چڑھائے گا ہم دنیا کے بارے میں کہتے پیروں پر پھر دنیا کو سر پہ نہ چڑھاؤ اسے پیروں پھر ہم دنیا چھوڑو نہیں کہتے ہم کہتے ہیں دنیا کو سر کے اوپر نہ چڑھاؤ اسے پیروں پر ڈال میرے محترم دوستوں اس بنا پر آپ اچھی طرح سے سمجھ لو کہ عماری قیمت پوری دنیا کے بچنے والے انسانوں انسان میں دلوں میں کیسے رہے اللہ کی عزمت کس طریقے سے دلوں میں آئے حضور اکرم صلی اللہ علام طریقے کی عزمت کس طریقے سے دلوں میں آئے اس کے لیے انبیاء اکرام الحمد صلاح کے سلام آتے تھے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے تکلیفیں تھے اس کے دلّی انسانوں کی جہن بنتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ صل وسلم اللہ کے اچھے نبی ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اور پورے عالم کے بسنے والے انسانوں کے آپ نبی ہیں اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے آپ نبی ہیں لیکن آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں اس بنا پر نبیوں والا یہ دعوت کا اور ایمان کی محنت کا جو کام تھا وہ آپ اس امت کے سکون فرما کر تشریف لے گئے اس بنا پر آپ کے زمانے میں جو آدمی مسلمان بنا اس کی تربیت آپ دعوت کے ذریعے فرمائی اور سے پہلے دعوت دلوائی دعوت کی محنت پر لگایا دعوت کی محنت پر اسے لگایا اور صحابہ نے اس خدا کے دین کی خدمت کے کام کو اپنا کام بنا لیا اور صحابہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ ہم اس دنیا میں دین کی خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں ہم کھانے کمانے پیدا نہیں ہوئے یہ مسلمان دنیا نے کھانے کمانے نہیں آیا بلکہ خدا کے دین کی خدمت کے لیے آیا ہے کھانا کمانا ایک ضرورت کی چیز ہے اس میں لگنا ہے जरूरत ضرورت اس میں پورا نہیں لگنا ہمیں پورا جو لگنا ہے وہ اللہ علوم کی خدمت میں لگنا ہے کھانے کمانے میں بقدرے ضرورت لگنا ہے ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا کہ موری صاحب پہلی سدی کے جو سوالات مسلمان تھے اللہ نے قرآن کے سارے وعدے پورے کر دیے چودہویں صدی کے پچانوے اٹھانوے کروڑ مسلمان ہیں اللہ یہ وعدے پورے نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہت کیا چودہ صدی کے لیے قرآن نہیں ہے میں کہ چودویں صدی کے لیے بھی ہے پر قیام کر کے سارے زبانوں کے لیے یہ قرآن ہے لیکن خدا کا وعدہ مسلمان کے کام کے ساتھ ہے مسلمان کے نام کے ساتھ نہیں بہنی صدی والوں نے کام کیا اللہ نے وعدے پورے کر دیے چاہے وہ سوالات تھے چودہویں صدی والوں کا صرف نام ہے کام نہیں کر رہے تو اللہ کا وعدہ یہ اللہ کا وعدہ کام کے ساتھ تو کہنے کا بولا है جی جو کھانا کمانا ہے کیا یہ دن نہیں ہے کھانا کمانا بھی تو دین ہے میں نے کہا ہاں کھانا کمانا بھی تو دین ہے کھانا کمانا تو دین نہیں یہ بھی کماتا ہے پھر میں نے مثال دی نوٹر آپ رکھا اپنا مال بیچی پانچ کر لیا مال بیچتا رہے اس پہ اسپا نہیں کر دیں اس پہ کھانا نہیں کھا لیں گے اس پہ علاج کرا دیں رات کو گھر پہ مس ہو جائے مال بیچتا رہے مہینہ پورا ہو جائے گا پانچ سو پونڈ گھنٹ ہو گیا کچھ لیکن وہ دکان میں داخل ہو کر اسپے کو گیا دو گھنٹہ اس میں لگایا پھر کھانے بھی چلا گیا چار گھنٹہ اس میں لگایا پھر بھٹنے کی دوا لینے چلا گیا گھنٹے اس میں لگایا رات کو سڑی گھنٹے لگائی پورا مہینہ اس صاحب نے پاؤنڈ کا میرا وعدہ کام کے ساتھ تھا ان کا میں نے کیا غلط کام کیا استنجا کرنا کھانا کھانا علاج کرانا گھر پہ جا کے کھیلنا یہ تو شاعری ملازمین کر رہے ہیں تو میں نے کیا غلط کیا آپ کو کیوں محروم کرتے ہیں آپ کو سمجھ میں گیا کہ یہ کام بقدرے ضرورت کرتا کھانا پینا بقدر ضرورت کرتا اور واپس کام میں لگتا ہے جس کی طرح دینی ہے تو اس دنیا میں جو اللہ تعالی نے ہمیں بھیجا وہ دو کام کے لیے ایک عبادت ایک دعوت اس کا مشترک نام ہے دین کی خدمت نواز خلط الدین علی مسائی اللہ علیہ اور فلحاجی سلیدی ابو علی بصیر الدین قیامت تک جو اتباع کرنے والے اسے دعوت کا کام کریں گے ایک تو اللہ کی ماننا اور ایک دوسروں میں کوشش کر کے اللہ کی منوانا یہ جو ہمارے کام اس کا نام خدمت تو اللہ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا تھا خدا اپنے دین کی خدمت کے لیے لیکن چند ہم فرشتے نہیں انسان ہیں ضروریات لگ رہی اس کے اللہ نے اجازت دے دی اتنی جتنی سے ضرورت ہو پڑ تو ضرورت کی مقدار <تصفح> میں کھانے کمانے میں لگ کر اور باقی سارا وقت اللہ کے دین کی خدمت میں لگانا ہمیں چاہیے <تصفح> <تصفح> اگر کریں گے تو جو بات اللہ نے پہلی صدی میں دکھائی وہی بات اللہ چودہ صدی میں بھی دکھائے گا اس لیے کہ ہمارا اللہ اور پہلی صدی والوں اللہ ایک ہے قرآن ایک ہے رسول ایک ہے تعبہ ایک ہے ہم ای بن جائیں جیسے پہلی سبھی والے جیسے انہوں نے کام کر کے دکھا دکھایا ویسے ہم کے اللہ کے دین کا کام کر کے دکھا اس میں یہ کار آپ کو ہو رہا ہوگا وہی صاحب اگر دین کے کام کو ہم نے اپنا کام بنا دیا تو کاروبار میں سے وقت بہت, بہت کم بچے گا کاروبار کے لیے گھر کے لیے بھی وقت بہت, بہت کم بچے گا اور خرچ زیادہ ہو جائے گا ہمارا جب دین کے کام ہم کریں گے تو دور دین, دین ملک میں جانا پڑے گا دین کے حصہ کے لیے کہاں کہاں, کہاں جانا پڑے گا تو خرچ زیادہ ہو جائے گا کمائی کا وقت کم بچ جائے گا ہمارا دینا نکل جائے گا یہ اسٹار ہوتا ہے کسی کے نام پر آدمی نہیں لکھواتے یہ اسٹار ہوتا انہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ شیطانی بس وسا ہے جب آپ دین کا کام کرو گے اور اس میں جان اور مال زیادہ لگے گا کاروباروں میں گھر میں وقت کم لگے گا تو اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ شامل حال ہوگی اور تھوڑے وقت میں تھوڑے پیسے میں اللہ آپ کی ضروریات کی زندگی کر پوری کر دیں گے اور آپ کے ہاتھوں پورے عالم میں دین کو پھیلا دیں گے یہ اللہ کی قدرت سے کرے کیسے کریں گے بس جو پوجا کر موجود مانگی مجھے زمین میں دفن کر رہے پھیکا پھیکا پانی پلا رہے میزام کیسے تیار ہوگا میاں لوگ بھی الگ ہو گئے अब आगे बोले सब आँख का बच्ची भी क्या होगा नाक का क्या होगा काम का क्या, क्या होगा लगे कुदरत से तो इसी तरीके से जब हम अल्लाह की दीन की खिदमत पर लड़ गएंगे तो अल्लाह ताली अपनी कुदरत से हमारे काम को चलाएंगे और हमारे वक्तों में पैसों में बरकत करेंगे और बरकत ऐसी होगी कि एक तरफ दीन फैलता होगा और एक तरफ हमारी जरूरियात पूरी होती होंगी अब एक चीज मैं तुम्हें सवाल समझ जा सकता इस चीज को तो आप खड़े होकर करना शुरू कर दो तो समझ में आ जाएगी اگر کوئی یوں کہ مرسب آم کیسا میٹھا کیلا میٹھا انگور میٹھا کھجور میٹھا اچھا ان میٹھاس میٹھا فرق کیا ہے کوئی بتا سکے بتا سکے برکت کیا ہے بھائی تم برکت والا کام کر کے دیکھ لو برکت والا کام کرو دیکھ لو ہم یہ تو کہتے ہیں کہ دنیا کو بالکل چھوڑ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی وجہ سے دین کو قربان نہ کرو ایک بڑے میاں ایک دشا پر میں ختم کر ایک بڑے میاں تھے انہوں نے اپنے لڑکیوں سے کہا چائے لاؤ چائے لائے چائے بہت شاندار چلے مہمانوں کے لیے بھی لاؤ بیس پچیس ان کی لیے ملا چائے اسی بھی ساری مہمان اس کرے کسی مریض چائے ایک آدمی نے آگے بڑے میاں سے کہا بڑے میاں وہ آپ کی میں پچیس میاں کوڈ کے جو نوٹ اچھے بھی تو ان کو باورچی خانے میں لے جا کے جلا جلا کے چائے بنا رہا جا کے دیکھا تو صحیح بات پوچھ لی اب سب کے حلف سن کر سب جان کر رہے ہیں بھائی چائے تو ویسی اچھی ہے پھر یہ جان کیوں ہو اس لیے ہوگی یہی چائے اگر تیل سے یا گیس سے تو اچھی لیکن اس میں فون جلا کے بنا لی ہوگی بڑے میاں جو ہے نا یوں کہہ کیا ہے کہ منشا میری پچاس ساٹھ سال کی عمر ہو گئی اور میں نے ساٹھ سال کی عمر کے اندر دس تو بوٹریں بنا دی دس لڑکے میرے ہیں دس کے لیے دس بوٹریں دس دکانیں بیلنس دس مکانات درد کیا لیکن اس کے بدلے میں آپ نے دین کو اجاڑا قدر کو اجاڑا جنرل کو اجاڑا ومان کو اجاڑا سامان کو اجاڑا اور فری آپ کی بنائی हम कहते हैं कि दीन को जिंदा करते हुए इसे बनाते चाहे इसे कम बना दे लेकिन दीन जिंदा होगा ये जो बंगला कोठिया आपने बनाई इसकी कीमत अपनी ज्यादा दी जा यानी दीन को खत्म करके जन्नत को उजाड़ के कबर को उजाड़ के लिए बनाया हम कहते हैं तुम जन्नत को बनाते हुए दीन का काम करते हुए इसे बनाते चाहे इससे कम दर्जेगी बनती है तो वही कामयाबी है हम चाय बनाने को मना नहीं करते हैं ہم یہ کہتے ہیں کہ دیش کے سیلے پر بناؤ پوڈ جلا کر مت بناؤ لکڑی جلا کر بناؤ ہدی کا چیل جلا کر بناؤ کوئلے جلا کر بناؤ لیکن پونڈ جلا کر مت بناؤ ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا کو چھوڑو ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا لو لیکن اس کی قیمت زیادہ مت دو تم زیادہ دے رہے ساری وہ جس آپ کی جنت بنتی وہ آپ نے دنیا کو دے دی جس عمل سے آپ کی آخرت مندی قبر مندی امار مندی اخلاق مندی انسانیت مندی نہیں پھیلتا وہ سارا پونڈ کمانے میں لگا دیا پھر اس فون کی قیمت ابھی زیادہ دیے گا ہی. ہم کہتے ہیں اس کی قیمت زیادہ مت دو بین کا کام کرتے رہو مقدر کی دنیا کہیں نہیں جائے گی محنت کرو گے کھانے کمانے میں بقدر ضرورت اور خدا کے دین کا کام کرو گے اصل بنا کر تو یاد رکھے بقدر اللہ تعالیٰ مقدر کی دنیا تمہارے پیروں پر ڈال دے گا اور اگر کھانے کمانے کو کام بنا دو گے اور دنیا کے بیج کا کام چھوڑ دو گے تو بھی اللہ مقدر سے زیادہ دنیا نہیں دے گا دے گا مقدر کی لیکن سر کے اوپر چڑھا کے دے گا تو اس وقت ہم دنیا کو لے رہے ہیں سر پر چڑھا کر دین کو اجاڑ کر ہم کہہ رہے ہیں دنیا کو لے لو پیروں پر ڈال کر دین کو بنا کر ہم دنیا چھوڑو نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا بھاؤ زیادہ بچ تھوڑا سا دے دو چائے بنا کر پیو لیکن کوئلے سے کوئلے جلا کر بناو تو نوٹیں جلا کر بس بناؤ بھائی دنیا حاصل کرو لیکن دین کے کام کو چھوڑ کے نہیں اصل دین کا کام کرو دنیا کو پسند کر کے تمہارے پیروں بڑھا جائے رہے. کس بنا پر میری لاگی کہ سارا مجبور یہ سان لے اور طے کر, دی. پھر کر دی. دے پھر تم طے کر دو دیکھو سمجھ میں تمہاری نہیں آ رہا لیکن امین کا جماعت گئی انگلینڈ بھی آئی اور ہمارے کام کرنے والی بازی ایسی دام وہ کام بنا ہے اگر میرے جونا تو وہ یہ کہنے لگے کہ ہماری جمعے کی دن تنخواہ ہوتی ہے سال میں قرضے چلی جاتی ہے پھر پیر کو کنظر ایک رنگ چلاتے ہیں حالانکہ ہماری عورت بھی کماتی ہم کماتے ہیں ہمارے پر عورت کا بھی خرچہ تھی لڑکی لڑکی کی دی، شادی کا بھی دی خرچہ آئی اور تم لوگوں کی زندگی یہ تھی <تصحیح> کہ پانچ وقت نماز بھی پڑھتے ہو سال کے ٹوٹ جمعے بھی دیتے ہو مکانی کام بھی کرتے ہو،, بھی کرتے ہو اور حج بھی کرتے ہو اور سالانہ چار بھی دیتے ہو اتنا وقت سے کام لگتا ہے تھوڑا وقت کمائی میں لگتا ہے تھوڑے سے وقت کے اندر خرچ بھی تمہارے زیادہ لڑکی لڑکی کی شادی کا بھی خرچ بڑی کا بھی خرچ اور جمع کرنے کرنے کا بھی خرچ اور ہر کا خرچ تو خرچ تو زیادہ اور آمدنی کا وقت کتنا کروں کم کا وقت کتنا کم کیسے پورا کرتا ہے تمہارا تو جمع کروں جواب دیا ہے تو حضور اقم ستمین کروں جب ہم کرتے ہیں تو اللہ برکت ڈالتا اب ہے ابھی کہہ رہی ہے برکت کیا چیز ہوتی ہے کوئی برکہ نہ تمہاری زندگی میں برکت نہ تمہاری جان میں برکت نہ تمہاری مال میں برکت نہ تمہاری ملک میں برکت نہ تمہاری چیزوں میں برکت جب تمہارے ملک میں برکت ہے نہیں تو ڈکشنری میں برکت کا مدد ہم کہاں سے لانگیں ہمیں سکتے اس کے انگریزی زبان میں اور حیرت میں طریقے سے بتاؤ تو صحیح بتاؤ تو صحیح میں کہتا ہوں کہ جیسے ان کی سمجھ میں آج یہ سمجھ میں اونچے نہیں آتا اسی طریقے سے صحابہ کرام نام رضوان اللہ جو دل کو کمانے والے رات کو دھوک رہنے والے تھے انہوں نے جو حکمرے ہاتھ میں ہاتھ دیا تو یہ دس فائل بنی ہے آپ دیکھو بدہ سائبر کتنے سفر ہوئے مکانی کام کتنا ہوا خرچ کتنا اللہ کے راستے میں کرنے کا ناداروں پر خرچ کرنا باہر سے آنے والی نو مشین جماعتوں کے کھلاڑی پلا خرچ خرچ پڑ گیا اور کمائی کے وقت بہت کم ہو گیا اللہ تعالیٰ نے ایسے درکشت پیسے اور کسرا نے کم کمائے خزانے ان کے قدموں کے اوپر ڈال دیے لیکن اس کو بھی انہوں نے چھوانی نہیں اس سے بھی وہ آمادی بناتے رہے نا کسرا کا تاج اور اس کے تعلیم اور یہ ساری چیزیں میوزیم بھی نہیں رکھی دکھانے کے لیے بلکہ اس کے ٹکڑے کر کر کے لوگوں میں پڑھا عمل بنا دیا تو چیزوں کو نہیں رکھا تو صحابہ کے یہ واقعات جو آج سمجھ میں نہیں آ رہے آپ حضرات کے آپ حضرات میں سے جو اللہ کے دین کے کام پر اپنا کام بنا رہا ہے آج کے مغربی ملک والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنا تھوڑا بر تو بچے کمائی کے لیے اور اتنا زیادہ ان کے خرچے ہو کیسے برا بڑھتا ہوگا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا اور میں کہتا ہوں انگلینڈ کے اندر رہنے والوں اگر تم اس دین کے کام پر اپنا کام بنا لو اور کھانے اور کمانے میں ضرورت کرو تو انشاءاللہ پورا یورپ تمہاری زندگی کو دیکھ کر ایمان کی طرف ہو جائے گا اور تمہارے سروپر کا قیام کے لیے ہوگا یہ لوگ صرف کھانے کمانے کے لیے نہیں آئے تھے ان کے اندر بلکہ یہ لوگ خدا کے جیت کے خالی بن کر آئے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرسن کے جیت اجڑنے کا روم لے کر آئے تھے یہ لوگ دنیا کی فہری چیزوں پر راز کپتا والے نہیں تھے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ سرسن کے جیت اجڑتا ہوا دیکھ کا آنکھوں کبکانے والے تھے لے جاؤ ان کو سیدھی جنت میں اور جتنے کو ہدایت ملی ان کو بھی ان کے ساتھ جنت پہ لے جاؤ پھر وہاں آئیں گے آج تو میرا خیال یہ ہے کہ سارے یہ نیت کر انشاءاللہ ان جب تک جی گے ہم خدا کی دین کی خدمت کرتے رہیں گے جب تک ہم جئیں گے تو اب اس کے بعد ترتیب اس دن کے لیے بناؤ کہ سال کے چار مہینے اللہ کے راستے میں دیا کرو آٹھ مہینے کاروبار گھر اور مکان اس کی نیت کر لو اس لیے نیت کی ہو وہ صرف ہاتھ اٹھا دے ہم نام نہیں چار مہینہ سالانہ کون دے گا اس نے نیت کی چار مہینہ سالانہ لیکن اس کی بنیاد جو مہیگی وہ نقد کے چار مہینے بنیں گا نقد چار مہینے آتے ہے اب وہ بولا آپ لوگوں سے نقد نہیں سے جانے کی کون تیار ہے چار مہینے کی ہمت کر کے اپنے نام کیا نام بھائی بیچ میں بھی کھڑے ہو جاؤ سیکھنے والے تین چار پانچ کھڑے ہو جاؤ بات اور وہ بات اللہ چار مہینے آدھے روکڑا نے کانے ادھار کیا بھی سیکھا ہے ہم نے آج نقد کا نظار اب بولو چار مہینے نقد کو اور لکھوا رہا ہے سر ہمت کرو یہاں جا سمجھ نیت پر عمل ابھی شروع کر دوں اور اللہ کی مدد اللہ کی مدد چھپی رہتی جب تک بیٹھا ہے کھڑا ہوگی چل جا جان سا ہو جاتا اور بھائی ایئر بہت چنکیاں مردان ہونے والی ہے نماز بھی ہونے والی ہے تو دکان بند کرنے کا مطلب آ جاتا ہے تو جو بھاؤ مل جائے چار مہینے والے بھی بولو اور چلنے والے بھی بولو چلو دونوں قسم کے بولو جو نقد چلنا دے دیں وہ بھی بولے اور جو نقد چار مہینے دیں وہ بھی بولیں چلے والے اور تین چلے والے تو دونوں کھاتے کھول دیے سنسے کا خرچہ بند نہیں کیا بلا ہوا وہ بھی ہے کلنے کا اور بول دیا آئیں گے بھی جن مرضے ان انشاءاللہ اللہ ایسے مرضے آئیں گے جس گے دیکھو ہر جگہ لکھنے والے گھرے ہیں بھائی بند ہے یہاں پر ہے وہاں بھائی پہچان میں ہوئی پہ ہاں بھائی اور سلمان اور سلما دنیا کے اندر دنوں کا سکون پر آخر کر دن لوگ سونا ہے قبر میں جا کر لوگ کھانا پینا کیس کرنا ہے دن میں جا کر اور خوب کام کرنا ہے دنیا میں یہاں کھانا سونا بقر سنت کیونکہ فریشتے ہم سارے تھا ہوتے کھانے کا کی شروع میں بات سمجھ میں آئی نہیں ہے یا بجرات کیوں بھائی ارے کہ آئی کتنی بھی آئی کہ کرنی چاہیے ہمیں بتا کتنی بھی آئی کہ کرنی چاہیے اچھا کریں کون دوسرا ہے ہم خود خود کو کرنا چاہیے نا ہر نام کے بعد بالکل بتاؤ اٹوڑا فارم چنجا دیا مار دی دیا, جشن جشن دیا آپ دے دیا جلدی سے تین دے دیا جب آپ کرا ڈالے بعد میں ٹھنڈا ہو جائے گا مارکیشن بھی کرا دیں گے ابن والی تو فلاں کا بھی ہے ان شاء بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی اے رسول صلی اللہ علیہ سمجھ کر تم سے اور آمد کی جو قیمت اللہ نے بتائی اس کی عزمت چلنا ہی اب جو آدمی ہمارے تو خراب کر کے اب وہ میں آئینے میں بار مرتبہ ہوش ہے انگور کا ایسا رنگا دیا کہ ایک آئنی میں انگور دکھائی دیتے سات دار میں سات آئنوں میں نہیں دکھائی دیتے تو ساتوں پرندوں کا ہم تو ہار پرندہ کیا میں جیتا اور تو بھی کیا جیتا آئنے میں دکھائی دے رہا تو فون مار رہا ہم یہ کہتے ہیں کہ آٹھوں پرندوں کو اٹھا کے بجا کے آئی نے پر لیا پرندوں پر اصل ہوشا اور اس پر جو فارم ماریں گے اس کے اندر سے جو رس آئے گا منہ میں تو پھر یہ آئینے والے خوشوں کی طرف منہ نہیں کریں گے تو یہ تو اصل ہے دین کی حقیقت اگر دنوں کے اندر اٹھائے www.adtableek.com The Reviver of